چار پانچ اور چھ ذوالحجہ سن چودہ سو سترہ ہجری کے تین بیانات پر مشتمل اس کیسٹ کا نام ہے علاج یا عذاب لوگوں نے جیسے دوسری چیزوں میں بہت زیادہ غلب شروع کر دیا ہے دنیا کے ہر چیز میں اللہ پر تبکل نہیں رہا اور اسباب پر بہت زیادہ نظر جا رہی ہے اس سلسلے میں ایک چیز وہ علاج کی بھی ہے علاج کرنے کرانے میں بہت زیادہ بہت زیادہ سمجھتے ہیں کہ زندگی ڈاکٹر کے قبضے میں ہے یا زندگی دبا میں رکھی ہے حالانکہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر تو خود ہی مر رہے ہیں دوائیں بنانے والے مر رہے ہیں دوائیں کھاتے کھاتے بھی لوگ مر رہے ہیں پھر بھی اتنی موٹی سی بات آج کے مسلمان کی سمجھ میں نہیں آتی اس لیے میرا کچھ دستور یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو میں باتیں بتانے کی بجائے اپنے حالات زیادہ بتایا کرتا ہوں اپنے حالات اس لیے زیادہ بتاتا ہوں کہ ایک مثال آپ لوگوں کے سامنے ہے باتیں بتائیں گے تو لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ معلوم نہیں ایسے لوگ دنیا میں کبھی ہوں گے اور کبھی ہیں بھی ہوئے بھی یا نہیں ہوئے تو میں اپنے حالات بتایا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں اور پھر جو حالات بتاتا ہوں ان کے بارے میں یہ کہ آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کانوں سے سن رہے ہیں میرے حالات کو اور پھر بھی اگر کسی کو ذرا اس میں تھوڑا سا بھی شک کو شوبھا ہو تو وہ اور غور سے دیکھ لے آئندہ کے لیے خوب غور سے دیکھے کہ اس کے حالات کیسے ہیں اب سنیے علاج کے سلسلے میں ہمارے حالات کیسے ہیں میں اپنی کوئی تکلیف کبھی کوئی تھوڑی سی ہو جائے تو کبھی کسی کو نہیں بتاتا کہ مجھے کوئی تکلیف ہے اسی لیے کہ بڑی بے حیائی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی تو نعرمت عطا فرمائی اب طرح سے تکلیف پر انسان بتاتا رہے کہ مجھے یہ تکلیف ہو گئی ہے حضرت لقمان علیہ السلام کسی کے باغ عظم تھے باغ کے مالک نے ایک بار ان سے یہ کہا کہ مجھے اب ککڑی دیں یہ ککڑی لے گئے مالک نے یہ کہا کہ پہلے کاٹ کر آپ اس کو کھا کر دیکھیں کہ کڑوی تو نہیں ہے تو ان نے اس کا ایک لقمہ جو کھایا تو وہ تھی تو کڑوی مگر ایسے ایسی لذت کے چٹخارے لے لے کر کھا رہے ہیں جیسے بہت مزیدار دار سبحان اللہ اس کے بعد مالک نے پکڑی اس نے جو ذرا سی منہ میں ڈالی تو بہت سخت کڑوی پوچھا کہ یہ کیا آپ تو ایسے کھا رہے تھے جیسے بہت مزیدار ہو یہ تو بہت کڑوی ہے فرمایا کہ جس ہاتھ نے بے شمار نرمتیں اور مٹھائیاں کھلائیں اس ہاتھ سے ایک ککڑی ذرا سی وہ کڑوی نکل آئی تو کیسے منہ بناؤں یہ ایک کڑوی ہو گئی تو یہ غصہ میرے ساتھ پیش آتا رہتا ہے کبھی کوئی ذرا سی تکلیف آئے تو اس کو یہ سمجھنا کہ یہ کوئی تکلیف ہے اس کا کوئی علاج کرنا چاہیے یا کسی کو بتاؤں اگر کبھی کوئی پوچھتا ہے کہ صحت کیسی ہے میرا جواب یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ ضرورت سے بہت زیادہ اچھی ہے ایک انسان کو صحت کی جتنی ضرورت ہوتی ہے اس کی بنسبت میری صحت الحمد للہ تعالی بہت اچھی ہے اور بڑے ادھر اچھل کر جوڑ سے کہتا ہوں بہت اچھی ہے بچوں وغیرہ میں گھر میں یا بچوں میں کبھی کوئی بیماری ہوتی تھی تو میں اپنے والدین کو اطلاع نہیں کرتا تھا اس لیے کہ ان کو تکلیف ہوگی اور پھر آپس میں سلسلہ چلے گا ٹیلی فون کا یا خط و کتابت کا یا کسی بچے کی زیادہ بیماری کا کوئی سن لیا تو کہیں وہ کوئی آنے کی زحمت کریں کسی کو بتاتا ہی نہیں تھا اللہ جانتا ہے اس کے سامنے سب کچھ ہے یہ تو ہے اپنے بارے میں اور علاج کا سلسلہ کوئی تھوڑی بات ایسے ذرا سی تکلیف ہو بھی دو تو اب تو دو دوا وغیرہ کھاتا ہی نہیں اور کھاتا ہی بھی ہوں تو ہومیوپیتھک کی گولیاں رکھی ہوئی ہیں کوئی اٹھائے منہ میں ڈال لی اور نہیں تو یہ سوچتا ہوں کہ منہ تو میٹھا ہو ہی جائے اسی سے اللہ تعالیٰ صحت اور طافر معاتے ہیں اب دیکھیے یہ باتیں جو میں بتا رہا ہوں تو آپ لوگوں نے کبھی یہ دیکھا کہ کبھی یہاں کوئی ڈاکٹر آیا ہو یا میں کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں یا ابھی کے پاس گیا ہوں کبھی دیکھا سنا ہے تو اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ بجائے کہ کے ویسے کے باتیں بتاؤں میں اپنے حالات بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے کبھی کبھار یہاں ڈاکٹر جو پڑوس میں ہیں ان کو فجر کی نماز کے بعد بلاتا ہوں کہ یہاں آ کر فون پر مجھ سے بات کریں وہ یہاں جاتے ہیں میں اوپر جا کر فون سے بات کرتا ہوں کسی بات کے بارے میں ذرا سا مشورے کے لیے کہ دل کے اسپیشلسٹ ہیں میں نے بات کی تو کہنے لگے کہ ایسا کرتے ہیں کہ آپ کے دل کا معاہدہ کروں گا اور ساتھ ساتھ بلڈ پریشر بھی دیکھوں گا اور بھی معلوم نہیں کیا کچھ بہت بڑی مشین ہے میرے پاس وہ سارے کا سارا آدمی اس میں سے گزر جاتا ہے ایک ایک چیز نظر آئے گی یہ رمضان کے شروع کا قصہ ہے میں نے اس وقت میں تو ایسے ٹال دیا کہ عید کے بعد دیکھیں گے رمضان میں تو کام زیادہ ہے دوسرا کیوں وہ یہ کہے کہ اگر رمضان گزرنے سے پہلے پہلے مر گیا تو کیا ہوگا جلدی جلدی بھاگو جلدی دکھاؤ تو آدھے سے زیادہ رمضان باقی تھا میں نے ان سے یہ کہا کہ رمضان کے بعد دیکھیں گے دل میں خیال یہ تھا کہ وقت گزر جائے گا یہ وہ فیصلہ تو یہی تھا کہ بالکل نہیں دکھاؤں گا مگر ایسی طرح ان کو تھوڑا سا ٹالنے کے لیے اب تقریباً تین چار روز ہوئے پھر مجھ سے پوچھنے لگے کہ وہ پھر کیا ہے آپ کا وہ دیکھنے کرنے کا میں نے کہا ہے، ٹھیک ہے وہ بالکل سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے بنا ضرورت کیوں دیکھیں دکھائیں دل کو تو یہی دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی کی طرف کتنی توجہ ہے ایک بات اور بتا دوں ایک بار سافر عمرہ میں مکہ مکرمہ میں ایک تکلیف ذرا ذرا ہونے لگی دائیں ہاتھ کی انگلی یہ دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی حالانکہ لکھنے کا کام تو سارا اسی سے ہوتا ہے اور میں تو جہاں بھی جاتا ہوں اپنا لکھنے کا کام ساتھ لے جاتا ہوں خاص طور پر ان دنوں میں تو بہت زیادہ لکھتا تھا تو اس میں ذرا سی تکلیف ہوتی درد کی لہر دوڑتی اور وہ ہو کر پھر خود بخود ہی ختم ہو جاتی ایسے بار بار درد کبھی اٹھتا پھر ختم جب بھی درد ہوتا تو میں یہ کہتا الی کیا انگلی سے کہتا تھا انگلی سے خطاب کر کے گویا کہ وہ میری بات سن رہی ہے توجہ اری انگلی اپنے رب کی طرح متوجہ ہو جا علاج کرنے کی وجہ ہے یہ توجہ ہی الا ربک اری انگلی اپنے رب کی طرح متوجہ ہو جا بس اس کا علاج یہی تھا اور کچھ نہیں سوچتا تھا ساتھ ساتھ ادور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل بھی سامنے آ جاتا تھا اور وہ شعر بھی کبھی کبھی پڑھ لیتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بار ایک جہاد میں ایک انگلی زخمی ہو گئی اس سے خون نکل رہا تھا آپ لوگ تو خون دینے سے بہت ڈرتے ہیں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جہاد میں خون بہائے اپنا خون وہ جب انگلی زخمے ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس, اس انگلی سے خطاب فرماتے ہیں ارے انگلی یہ جو تجھ سے خون بہ رہا ہے یہ اللہ کے راستے میں ہے کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے اللہ کے راستے میں تو یہ شعر بھی کبھی پڑھ لیتا تھا اور پھر انگلی میں اپنی انگلی سے کہتا تھا کہ ہی اپنے رب کی طرف ہو جاؤ وہ پھر پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ درد کب ختم ہوا جب ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر ایک دعا کئی دنوں تک چلتی ہے فرہنگ فقورا بج عبدا شکورا قرآن کریم میں ہے کہ نافرمان لوگ جو ہیں ان کو جب اللہ تعالیٰ کسی تکلیف سے نجا دیتے ہیں تو وہ اترانے لگتے ہیں فخر کرنے لگتے ہیں اور جو اللہ کے بندے ہیں وہ اتراتے نہیں فخر نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنتے ہیں زبان سے بھی شکر دل سے بھی عمل سے بھی تو جب وہ تھوڑی سی تکلیف کوئی آئی اور بغیر علاج کے خود ہی اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی عطا فرما دی تو یہ دعا کئی دنوں تک اس کے بارے میں رہتی ہے بار بار بار بار یا اللہ تو مجھے فارحن فخور نہ بنا فخر کرنے والے اترانے والے لوگوں میں سے نہ بنا مجھے اپنا بندہ بنا لے شکر گزار بندہ بنا لے یہ معمول رہتا ہے مجھے جو اللہ تعالی نے بیماریوں سے بچایا ہوا ہے اس کا سبب بھی اللہ تعالی کی ایک دوسری رحمت ہے یہ رحمت ایک دوسری رحمت پر مبنی ہے وہ دوسری رحمت یہ کہ میرے دل میں علاج کی کوئی اہمیت سرے سے ہے ہی نہیں نہیں میرا یہ عقیدہ ہے کہ دواؤں اور ڈاکٹروں کی بجائے جو کچھ بھی ہے وہ میرے اللہ کے قبضے میں ہے دباؤں پر اعتماد نہیں ڈاکٹروں پر اعتماد نہیں صرف اور صرف اور صرف اپنے اللہ پر اعتماد ہے اللہ تعالی نے یہ نعمت عطا فرمائی تو اس نعمت کے ساتھ پھر اس کے سامان کے طور پر اللہ تعالی کی یہ رحمت بھی ہو گئی بیماریاں ہوتی ہی نہیں ہیں جن کی دل. یہ آیت بھی کثرت سے پڑھتا رہتا ہوں بعض مری تو میں کبھی بیمار ہوتا ہوں تو میرا اللہ مجھے شفا دیتا ہے بیمار تو انسان ہوتا ہے کچھ اپنی کوتاوں سے شفا اللہ دیتا ہے سترہ سال پہلے کی بات ہے ایک بار لکھتے ہوئے میرے دماغ میں بہت زبردست جھٹکا لگا بہت زبردست جھٹکا میں نے ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو فون کیا مگر جیسے میں نے بتایا تو وہ بھی اللہ کے بندے بہت چیخ کر بولے پہلی فرصت میں جائیں گلشن میں وہاں بہت بڑا ہسپتال ہے فلان نام کا انہوں نے کروڑوں کی نئی نئی مشینیں معائنہ کے لیے مگوائیں ہیں آپ وہاں جائیں یہ برین کا معاملہ ہے برین دماغ کا معاملہ ہے فوراً پہلی فرصت میں پہنچے وہ ان کو تو میں نے کچھ جواب نہیں دیا میں نے رسیور رکھ دیا ٹیلی فون بند کر دیا دل میں یہ سوچا کہ انہوں نے کروڑوں کی جو مشینیں منگوائی ہیں تو وہ میرے لیے تھوڑا ہی منگوائی ہیں ان کے لیے بکرے اور بہت زیادہ ہیں اللہ تعالیٰ بھیج دیں گے میں کیوں جا کر بکرا والوں اپنے اپنے کو تباہ کروں میں تو ہر کس نہیں جاؤں گا ڈاکٹر صاحب سے کچھ نہیں کہا ایسے دل میں طے کر لوں دوسرے بات میں نے یہ سوچا کہ یہ حادثہ کیوں ہوا اس کی وجہ یہ معلوم ہوئی کہ میں دماغی محنت بہت زیادہ کرتا تھا سوتا بہت کم تھا سونے کا کام کچھ زیادہ نسبتن کر دیا محنت دماغی کچھ کم کر دی جب زیادہ سوئیں گے تو اتنا وقت تو ظاہر ہے کہ میں نے تو ویسی کم ہو ہی جائے گی اس کے بعد سترہ سال گزر گئے بے اللہ دل تعلی زندہ اور صحت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں اللہ نے زندہ رکھا ہوا ہے. میں سوچتا ہوں کہ اگر خدا ناستہ کہیں پہنچ جاتا وہ مذبح مذبح میں پہنچ جاتا مذبح گلشن اقبال میں وہ تو میرا دماغ چیر ویر کر معلوم نہیں کیا کرتے اور آج تک میری ہڈی بھی کہیں ختم ہو جاتی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کارم سے بچا لیا اس قصے کو ہو گئے سترہ سال سترہ سال کو معمولی سی بات ہے اب تک زندہ بیٹھا ہوں میں نے کل بتایا تھا کہ میں اپنے حالات اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ لوگ آنکھوں سے دیکھ لینا دیکھ رہے ہیں کہ میں زندہ بیٹھا ہوں دوسرا قصہ تقریبا دو سال پہلے جب ہم لوگ گئے باہر بیرونی ممالک میں ٹور وہاں جب ہمارا قیام تھا تو مجھے اوکھ میں گردے کے مقام کے سامنے پیچھے تھوڑا سا درد محسوس ہونے لگا میزبان کو بلایا میزبان نے ایک بہت بڑے ہسپتال کے مالک ڈاکٹر کو بلایا جو ہسپتال کا مالک خود تھا بہت بڑا ڈاکٹر وہ پہنچ گئے انہوں نے کچھ وہاں دیکھا اور اس کے بعد کہنے لگے کہ آپ میرے ہسپتال چلیں میں نے دل دل میں کہا یا اللہ خیر ہسپتال اللہ حفاظت فرمائے ہسپتال سے مگر بات یہ خیال میں آئی کہ یہ ڈاکٹر دیکھنے میں بظاہر صالح بھی یعنی آلو نہیں تھا صالح پھر یہ کہ اپنا ہسپتال چھوڑ کر اتنا بڑا مشہور اور ایسا بڑا ڈاکٹر اپنا ہسپتال چھوڑ کر میری عقیدت اور محبت میں آئے اب اب میرا انکار کرنا مربت کے خلاف ہے کیا کہیں گے کہ میں تو اتنی محبت میں چھوڑ کر آیا اور یہ اب جانے سے انکار کر رہے تو میں چلا گیا دعا کرتا رہا یا اللہ خیر یا اللہ خیر یا اللہ خیر ہسپتال میں پہنچے تو کہنے لگے آپ کا ساؤنڈ کرائیں گے تو میں اور زیادہ چونکا خیر وہاں بھی یہی سوچا کہ ابھی اب کیا کہیں گے چلا گیا الٹرا ساؤنڈ والے کمرے میں الٹرا ساؤنڈ کرنے والے وہ بھی بڑی عقیدت اور محبت سے جب سب سے بڑا ڈاکٹر ہسپتال کا مالک وہ بیچا جا رہا ہے تو وہ جو نیچے بات آتا ہے وہ تو سارے تھے ہی ایسے وہ حالانکہ آلو تھے مگر اس کے باوجود بڑی محبت عقیدت سے وہ انہوں نے مجھے لٹایا لٹا کر میرے پیٹ پر سفید سفید لے سی مل دی اس سے مجھے بہت ناگواری ہو رہی تھی ارے کیا ملدی انہوں نے میرے پیٹ پر بہت وہ بڑی عقیدت میں ہنس ہنس کر باتیں کرے اور میرے اندر کیا گزر رہا ہے میں مصیبت میں یہ لے کیا مل دیجیے یہ ہٹائے جلدی سے تو اچھا ہے خیر وہ ہو گیا قصہ جو ہونا تھا اس کے بعد انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو الٹرا ساؤنڈ کا نتیجہ یہ بتایا ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا کہ انہوں نے یہ نتیجہ اس میں نکالا ہے کہ پتے میں بہت سی پتھریاں گردے میں تو کچھ نہیں پتے میں بہت سی پتھریاں کتنی اتنی کہ شمار سے باہر یعنی یہ نہیں کہ دس بارہ بیس پچیس ہے. وہ بار بار یہ کہ بہت سی پتھریاں جیسے انہوں نے مجھے یہ اطلاع دیا الٹرا ساؤنڈ کا نتیجہ بتایا تو میں نے بڑے جوش سے بڑی اوس سے میرے اللہ نے میری زبان سے نکلوایا کہ میرے پتے میں ایک پتھری بھی نہیں ہے اسی طریقے سے میں نے جوڑ سے کہا ایک پتھری بھی نہیں ہے اب ڈاکٹر میرا منہ تکنے لگا کہ یہ کیا قصہ ہے وہ الٹراساؤنڈ میں دیکھ کر بتا رہے ہیں اور میں کچھ جانتا بانتا کچھ بھی نہیں وہ ڈاکٹر صاحب تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ہکا بکا ہو کر وہ حیران ہو گئے کہ یہ کیا کہہ رہا میں بھی اب حیران ہو رہا ہوں کہ میں کیا کہہ رہا تھا اس وقت مجھے کچھ ہوش نہیں تھا اب حیران ہو رہا ہوں کہ میں کیا کہہ رہا تھا جب وہ زیادہ ہی حیران ہوئے اور خاموش ایک دم سانس سادے بیٹھے ہوئے تو ذرا ان کو تسلی دینے کے لیے میں نے ان سے کہا کہ یہ الٹرا ساؤنڈ کبھی غلط بھی تو ہو سکتا ہے مجھے معلوم نہیں تھا کہ غلط ہو سکتا ہے کچھ بھی معلوم نہیں ویسے ہی ان کو ذرا تسلی دینے کے لیے وہ کہنے لگے ہاں سو میں سے ایک کبھی غلطی کا اعتماد ہے میں نے کہا وہ جو غلط ہوتا ہے وہ آ گیا میری طرف اور جو صحیح ہوتے ہیں وہ آپ کے دوسرے مریضوں کی طرف وہی وہ ایک بیٹا سو جو کبھی غلط ہو جاتا ہے وہ ادھر آیا ہے میرے پتہ میں ایک بھی پتری نہیں وہ پھر کہنے لگے نہیں کہیں ہزار میں سے یہ غلط ہوتا ہے میں نے کہا ہزار سے ہو لاکھ سے ہو کروڑ غلط ہوتا ہے وہ ادھر آیا باقی سارے آپ کے دوسرے مریضوں میں جاتے ہیں پھر خیر آخر بھی انہوں نے پھر اپنی محبت کے جذبے سے یہ کہا کہ یہ ایمرجنسی یہ ایمرجنسی ہے فوراً آپریشن کروائیں بہتر تو یہ ہے کہ یہیں کروا لیں اور اگر یہاں نہیں تو کراچی پہنچتے ہی فوراً کسی ہسپتال سے کنٹیکٹ کریں کنٹیکٹ کہتے ہیں اچھا کسی ہسپتال سے رابطہ کریں کراچی پہنچتے ہی فوراً میں خاموش رہا کہ میں نے پہلے ہی ان کو بتا تو دیا ہے اب یہ جو بولتے ہیں اپنا بولتے رہنے دیں اس کے بعد ہم پہنچے مدینہ منورہ وہاں پھر اللہ تعالی نے دل میں خیال ڈال دیا کہ یہاں تو حکومت ہی اپنی ہے تو چلو تھوڑا سا ٹورنٹو ٹو کا تجربہ یہاں کر لیتے ہیں وہاں اپنے میزبان سے ذکر کیا مدینہ منورہ میں مستش ود بہت بڑا ہسپتال ہے حکومت سعودیہ کا میرے میزبان نے یہ کہا کہ اس ہسپتال میں چلتے ہیں وہاں دکھلاتے ہیں وہ صرف سعودی لوگوں کے لیے ہے غیر سعودی کا داخلہ ممنوع مگر وہ ہمارے میزبان کے شاگرد تھے وہاں کے بڑے بڑے ڈاکٹر وہ میزبان بلکہ میزبان کے بیٹوں کے شاگرد تھے تو اس لیے ان کو تو کوئی رکاوٹ نہیں تھی یہ مجھے لے گئے بہت بڑا ہسپتال ہے وہ ٹورنٹو والا تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ان کے ہاں ایکس رے کی بہت بڑی بڑی مشینیں تھیں وہ لگا کر کئی کئی ایکس رے نکالے کئی کئی اور نتیجہ یہ بتایا کہ کچھ بھی نہیں ہے ایک پتری ایک ذرہ بھی نہیں ہے بالکل صاف ہے تو میں نے کہا کہ وہ ٹورنٹو والے کیوں کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ اچھا چلیے پھر ایک کام اور کرتے ہیں یہ بتایا کہ آپ کل پھر آ جائیں دودھ کا ایک گلاس لائیں اور دو انڈے لائیں یہاں ہم آپ کو انڈے دودھ میں حل کر کے پلائیں گے اور اس کے بعد ایکس رے لیں گے دوسرے دن گئے پہلے تو انڈے اور دودھ دو ملا کر پیے بڑے مزے سے پھر انہوں نے ایک نہیں کئی کئی ایکس رے کئی کئی اوپر بڑی بڑی مشینیں لگی ہوئی تھی پھر وہ کہنے لگے کہ یہاں تو آپ کے پیتے میں تو کچھ بھی نہیں ہے اور وہ ایکس رے لینے والے کھڑے ہو کر ٹیوب لائٹ کے سامنے انہوں نے ایکس رے کی کاپی کو ایسے کر کے کھول کر مجھے کہنے تھا کہ دیکھیں آپ خود دیکھیں اس میں کچھ بھی نہیں ہے یہ جی کہنے کے بعد وہ بہت ہی پرتپاک لہجے سے اچھل کرنے اچھل کر کہنے لگے ایسے ہی پرتپاک لہجے سے آپ تو جوان ہیں ایک شادی کریں اور اب ان کا جواب تو دینا ٹھہرا نا جیسے وہ تو اس کا خیر مقدم میں کیسے کروں میں جیسے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا تو میں بھی اچھ کر ایک دم کھڑا ہو گیا کہ مدینہ رسگولی صلی اللہ ابھی شادی کرتا ہوں مدینہ منور ایسی ذرا لطیفے کی بات ہو گئی وہ شادی کا کیا مطلب ہے وہ تو یہ ہے کہ شادی تو ہر وقت ہوتی ہی رہتی ہے خوشا شادی کے قربانا شاد زہی مستی کے گردے یار چون پر کار رقصم اللہ تعالی اپنی محبت کی شادیاں فرمائے تو دنیا بھر کی شادیاں اس کے سامنے خواب کیستر خواب کیستر تو میرا مطلب تو شادی سے یہ تھا اب بتائیے وہ ٹورنٹو والا کیا ہوا جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ ایمرجنسی فورن اپریشن کروائیں اگر میں سوچتا کہ آپریشن کی سہولت بھی یہی ہے اور اتنے عقیدت والے محبت والے اور اتنا بڑا ان کا پتا ہے یہی کروا لو تو وہ تو چیر کروا لو میرا کیا بتا دیتے تو اللہ تعالی کی قدرت کوئی کچھ بھی نہیں نکلا وہاں سے واپس آ کر بھی ایسا عجیب قصہ سنا جیسے وہاں سے واپس آیا تو یہاں شمالی نازم آباد میں ایک قوری جی صاحب ہے انہوں نے مجھے فون پر اپنا قصہ بتایا وہ کہنے لگے کہ جب آپ جا رہے تھے بیرون ملک تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ میں نے اپنی بیوی کا الٹرا ساؤنڈ کروایا ہے حمل ہے الٹرا ساؤنڈ کروایا ہے ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ بچہ ٹیڑا بھی ہے الٹا بھی ہے اور نامکمل بھی ہے تین خرابیاں ایک تو یہ کہ ٹیڑھا ترچھا ہے وہ بغیر آپریشن کے پیدا نہیں ہو سکتا اور الٹا بھی ہے یعنی جدھر پاؤں ہونے چاہیے ادھر سر ہے اور سر کے جانے پاؤں پھر نامکمل بھی آزاد کے نامکمل ہے اس کے بغیر آپریشن کے بچہ پیدا نہیں ہو سکتا یہ انہوں نے مجھے بتایا تو میں نے ان کو کوری صاحب کو ذرا ڈانٹ پلائی کہ کیوں کرا الٹرا ساؤنڈ آپ لوگوں نے کرایا کیوں گئے کیوں ہسپتال خیر میں نے تو کچھ تمبی کر دی کہ یہ الٹرا ساؤنڈ الٹرا ساؤنڈ کیا عذاب اپنے سر پر لے رکھا ہے نہ جاتے تو انہوں نے مجھے یاد دلایا کہ آپ کے جانے سے پہلے ایسا معاملہ ہوا پھر جب آپ نے مجھے ہدایت کی کہ کیوں گئے تو میں نے رو رو کر توبہ کی اور اپنے اللہ سے عہد کر لیا کہ کسی حال میں بھی اب ہسپتال نہیں لے جاؤں گا ولادت ہوگی تو گھر میں ہوگی چاہے بچہ بچے یا مرے جو کچھ بھی ہو رو رو کر تابہ کیا اور اپنے اللہ سے عہد کیا کہنے لگے کہ بچی گھر میں پیدا ہوئی ہے بالکل صحیح و سالم کہیں کوئی نقص نہیں گھر ہی میں پیدا ہو گئی اور اتنی سہورت اتنی آسانی سے کہ میں پڑھانے کیا ہوا تھا جیسے واپس آیا تو صاحبزادی موجود ہے یہ انہوں نے قصہ بتایا اب وہ الٹرا ساؤنڈ کا پتہ چل گیا کہ اگر وہ الٹرا ساؤنڈ والوں کے مطابق وہ ہسپتال میں لے جاتے تو معلوم نہیں وہ چیر چیر پھاڑ کر کے کیا کچھ اس کا بناتے انہوں نے توبہ کی راحت کیا کہ آئندہ کبھی ہسپتال میں نہیں جائیں گے ونادت بھی گھر ہی میں ہوگی اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی پیدا فرما دی اور میرا ایک قصہ کے تقریبا چار پانچ سال پہلے کی بات ہے جب قابل فتح ہوگا پہلی بار کمیونسٹ حکومت کو جب اللہ تعالیٰ نے شکست دی اس زمانے میں میں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 اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم ہوا کہ میں خود امامت کرتا رہا نمازیں پڑھاتا رہا یہ بتا رہا ہوں کہ دواؤں کے عاشقوں ڈاکٹروں کے عاشقوں کو اللہ تعالیٰ نے میری صحت رکھی تو سفار جہاد میں رکھی <تصال> میں کہیں کسی کو یہ خیال ہو کہ شاید آب و ہوا کی تبدیلی کا اثر ہو وہاں کی آب و ہوا بہت اچھی ہے شاید اس کا اثر ہوا ہو تو وہ بھی سمجھ لیں کہ آب و ہوا کی تبدیلی کے مجھ پر کوئی اثر نہیں پڑتا میری صحت کا راز ہے یا سافار جہاد یا سافار عمرہ اگر آب و ہوا کی تبدیلی کا اثر ہوتا تو اس سے پہلے ایک بار ادھر سرگودا میاں والی جہلم وغیرہ یہاں کے لوگ جو ہیں یہ تو مضبوطی میں بہت مشہور ہیں بڑے زبردست زبان ہوتے ہیں راول پنڈی سرگودا میاں والی جہلم یہ اس علاقے کے لوگ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 تو دوسرے اٹر تو مختصر ہوتی ہے ایسے کئی مہینے میں نے ایسے نماز پڑھی ہے تو آب و ہوا کا اثر تو الٹا رہا اتنی زبردست آب و ہوا مگر اس نے تو بالکل مسجد کی حاضری سے بھی محروم کر دیا تھا فجر کی نماز میں ان دنوں میں ڈوم سے ایک مولوی صاحب بار بار فون پر پوچھتے تھے کہ اب مزاج کیسے ہیں طبیعت کیسی ہے تو مجھے ذرا سی اس پر ناگواری بھی ہوتی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 اسی طریقے سے کھڑے ہو کر لمبی لمبی رکاتیں ہارامین شریفین میں تو جمعہ کے دن فجر کی نواز میں کیا پڑھتے ہیں پہلی ریاقت میں سورہ علی فلامیم سجدہ دوسرے میں سورہ دار کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا اتنی لمبی قرآد واپسی پر کئی سال تو معاملہ پھر ٹھیک رہا یہ سافار عمرہ کی براکت ہو گئی جدہ اترتے ہی جہاز سے فوراً دل نے یہ شہادت دی کہ اب تو بالکل ٹھیک پھر یہاں وہی قصہ شروع ہو گیا پھر ادھر برآمدے میں چلو کئی مہینے پھر رہا اس کے بعد پھر سفر افغانستان قندھار اور ہیرات جیسے قندھار پہنچے تو وہاں میں نے کیا معاملہ کیا کہ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 جب کھڑا ہو گیا تو بات یاد آئی کہ ارے مجھے تو بیٹھے رہنا چاہیے تھا مگر پھر سوچا اللہ مالک ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا وہ میں نے کھڑے کھڑے شروع سے نیت باندھ رہی تو گویا کوئی تکلیف ہے ہی نہیں اس وقت سے جو تکلیف گئی دو سال ہو گئے ہیں اب تک بھی اللہ تعالیٰ دوبارہ لوٹ کر نہیں آئی اور اللہ کرے کہ نہ ہی آئے تو یہ کس کا اثر ہوا پہلی بار بھی سافر جہاد کا کہ امامت چھوڑی ہوئی تو کئی سال ہو گئے تھے وہاں امامت کرتا رہا دوسری بار یہ پاؤں کا آردا وہ بھی ہرات میں نہیں ہرا سے پہلے کندھار ہی اللہ تعالی نے سیا دتا فرما دی آب و ہوا کا کوئی اثر نہیں پڑتا وہ ٹور ٹو والا معاملہ جو ہے نا انگلینڈ کینیڈا امریکہ ویسٹ انڈیز میں بار وغیرہ ان علاقوں کو تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں کو اللہ اور ہی ہے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے ارے کہتے ہیں سبحان اللہ کیسے اچھے اچھے لاتے ہیں کیسے اچھے اچھے لاتے ہیں کتنے سر سبز ہیں گرد و غبار کا نام و نشان تک نہیں وہاں تو یہ چاہیے تھا کہ میرا وزن دو تین گنا بڑھ جاتا بہت صحت اچھی ہو جاتی وہاں جا کر پسا یہ ہوا اگر ایک دو دن اور وہاں رہ جاتا تو پھر وہ وہیں کہیں دفڑ ہوتا تو میں دعا کرتا رہا یا اللہ یہاں کوفرستان سے تو نکال لے کہیں مریں تو سعودیہ میں جا کر یا اور کسی مسلمان ملک میں جا کر کے مرے ایسے دعائیں کرتے کرتے وہاں سے واپس آیا تو یہ میں بتانے چاہتا ہوں کہ جو سفر میں نے کیا عمرے کے سوا اور جہاد کے سوا ان میں تو مجھے بیماری ہوتی رہی کمزوری ہوتی رہی بہت سارے سبز علاقوں میں اور جو سفر ایسے ہوا ہے جہاد کے لیے یا عمرہ کے لیے تو اس میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسی عطا فرما دی تو یہ قصے میں نے اس لیے بتائے ہیں کہ وہی علاج کے سلسلے میں کہ علاج کو لوگوں نے عذاب بنا رکھا عذاب اور اعتدال سے کام لیں كَانَ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا اجالا کسی نفس کو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر مر جائے اللہ نے وقت مقرر کر دیا ہے وقت مقرر سے نہ پہلے نہ پیچھے ایک لمحہ نہیں ہو سکتا جب وہ وقت آئے گا جب ہی مریں گے آگے پیچھے نہیں مریں گے اللہ تعالی نے یہ اعلان سنانے کے بعد آگے جہاد کا حقم دیا ارے جہاد سے جانیں بچا کر گردنیں چھڑا کر ٹورنٹو بستر اٹھا کر ٹورنٹو پہنچنے والوں وہ جب بھی ٹورنٹو کا ذکر آتا ہے نا تو مجھے اپنا وہ شعر بھی یاد آ جاتا ہے وہ ایک افغانی وہاں میرا تھا نا وہ افغانی جہاد چھوڑ کر ٹورنٹو میں تبلیغ میں گیا ہوا ٹورنٹو تو میں نے اس کو یہ کہا کہ بیشتر اٹھانا ٹورنٹو پہنچنا گردن بچانے کے ہیں یہ بہانے ارے تو یہ شرم نہیں آتی وہ جہاد کی زمین چھوڑ کر ٹورنٹو میں تبریف تبریغے ادھر نہیں کر سکتا تھا کہ قریبی اتنی دور پھر وہ ایسے باہر روڈ پر کھڑے ہوئے میں ان کو سمجھا رہا تھا کہ ارے تو چھوڑ کر وہاں سے بھاگا ٹورنٹو گردن بچانے کے لیے تو ایک شعر بھی میں نے پھر اور جوش سے پڑھ دیا جپیٹنا پلٹنا پلٹ کر جپٹنا پل لہو گرم رکھنے کے ہیں یہ بہانے جیسے میں نے پڑھا اس کی تو آنکھیں لوٹ پوٹ ہو گئیں دو تین قدم پیچھے کو ایسے ہو گیا کو غنیمت ہے گرا نہیں گرتا تو روڈ پر کہیں سر لگتا تو ویسے سر پھڑ جاتا مر جاتا یہ ہے ٹورنٹو کچھ ہے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 اگر مر گئے اور علاج زیادہ نہیں کیا مر گئے تو اور کیا چاہیے وطن پہنچ گئے اور کیا چاہیے اس پر تو خوش ہونا چاہیے ساٹھ سال بہت بڑی عمر ہے میرے عمر سال کی عمر میں حضرت والا لوگوں سے فرمایا کرتے تھے نہیں میں لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ زیادہ جینے سے تو شرم آ رہی بہت شرم آ رہی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر سے زیادہ جیوں مجھے ایک ایک لمحہ بڑا مشکل اور اتنی شرم آ رہی ہے کچھ نہ پوچھ بس یہ رنگے کے دینے اللہ کرے خیریت سے گزر جائیں مسلمان کو تو شوق باقا اتنا ہونا چاہیے کہ وہ تو نا عمری میں بھی اگر خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں تو شاباش خوب خوب میں دن میں کئی بار دو تین لفظ وہ دل میں بھی دل کے اندر اندر بھی دوہراتا ہوں کبھی زبان سے بھی کہتا ہوں جب مالاک المو تشریف لائیں گے تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ توفل یا حبیبی ارے دوست تشریف لائیے تشریف لائیے تفضل یا حبیبی ایسے کہوں گا دوسرا جملہ یہ کہوں کہ گا احلم سہلم مرحب بےغل کریم ارے محترم مہمان احلم سہلم مرحب خوشامہ تھی بہلی کرے آیا جی آیا ارے خو ماشا اللہ خو, خو بہت دیر سے تشریف لائے ہم تو بہت مدت سے منتظر بیٹھ بیٹھے تھے خوشامہ دی آج کل کا مسلمان یہ نہیں سوچتا کہ اسباب ناکام کتنے ہو رہے ہیں میں جانے والوں میں سے ہزار میں سے اگر دو چار بچ گئے تو مرتے کتنے ہیں وہ نہیں سوچتے یہ بچ گیا تو میں بھی بچ جاؤں گا اس کو تو یہ ہے کہ بچ جاؤں بچ جاؤں بچ جاؤں مرتے کتنے وہاں وہ, وہ تو یہ سوچتا ہی نہیں ہے ایک صاحب یہاں اپنے ملنے والوں میں سے وہ کہنے لگے کہ مجھے تھوڑی تھوڑی کبھی کبھی کھانسی آتی ہے ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ تیرے ناک سے نالی گزاریں گے اور بے کر کے نالی اندر نلکی گزاریں گے پھر اس سے جو کچھ رکووت نکلے گی اس کو ہم ٹیسٹ کریں گے تو میں نے ان کو سمجھایا کہ کیوں اچھے خاصے زندہ بیٹھے ہوئے کیوں مرنے کی تمنا کر رہے دو چار دن زندگی کے آرام سے گزار دو رہنے تو کوئی بات نہیں ہے کھانسی کا کیا ہے آتی رہتی ہے اور بلفر اسی میں مرنا ہوگا تو گھر میں آرام آرام سے مرے یہ ہسپتالوں کے چکر چھوڑیں ایک بار روکا پھر وہ ہفتے دو ہفتے کی بعد پھر کہیں پھر روکا کئی مہینوں تک میں نے ان کو رو رکھا کہ ایسی حرکت نہ کریں ایک بار کہنے لگے وہ دل میں دھک دھک دھک تک وہ تو ختم ہو ہی جائے گی نہ کروا ہی لوں میں نے کہا اچھا کروا دو اور کہاں تک میں روکوں وہ انہوں نے بے کر کے ایک نلکی سی ڈالی کوئی ربڑ کی اس کا جو معائنہ کیا تو کہتے ہیں کہ آپ کا آپریشن ہوگا میں نے کہا دیکھا میں نے نہیں کہا تھا کہ وہ اس جھنجٹ میں نہ پڑے آپ کو اب بھی میں نے کہا کہ میں سمجھاتا ہوں کہ آپریشن نہ کروائیں آپریشن میں جب مریں گے ہسپتال میں تو گھر میں آرام سے مر جائیں کیا دروری کے ہسپتال میں جا کر مرے بہت سمجھایا مگر کہاں آج کے مسلمان کو اللہ پر تو اعتماد ہے ہی نہیں انہوں نے جو آپریشن کیا تو کہنے لگے کہ بہت کامیاب آپریشن کیا بہت سو فیصد کامیاب دوسرے دن اس پر فالج گر گیا اب گھر والوں نے ڈاکٹر کو بتایا اس پر فالج گر گیا وہ ڈاکٹر کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے یہ تو خیر عارضے ہوتے ہی ہیں آپریشن ہم نے کیا سو فیصد کامیاب کہیں باہر امریکہ وغیرہ لے جاتے تو بھی ایسا نہ ہوتا دو تین دن کے بعد وہ اسی حالت میں بیہوشی میں فارج کے ساتھ وہ مر گیا اب وہ لڑکوں نے ڈاکٹر کو بتایا کہ کوئی بات نہیں مرنا تو ہے ہی بہرحال آپ آپریشن کامیاب ہو رہا ان کا آپریشن کامیاب وہ ہوتا ہے کہ جو جس کاٹنا چاہتے ہیں وہ کاٹ دیں آگے مرے یا بچے اس سے ان کو کوئی بات نہیں ہے کاٹ دیئے اسی لیے وہ بارشوں سے پہلے لکھوا لیتے ہیں کہ اگر مر گیا تو پھر اعتراض نہیں کرنا یعنی ہمیں مارنے کی اجازت دے دو مالک الموت کا کام ہم آسان کر دیں تعاون کر دیں اس کی اجازت وہ پہلے لے لیتے ہیں اس کے بعد کام شروع کرتے ہیں شعر بتا دوں حضرت رومی رحمہ اللہ اعلی کہ فرمایا چون کبا یہ جو اب بتانے لگا ہوں پہلے دعا کر لیں اللہ کرے کہ یہ باتیں دیروں میں اتر جائیں حضرت رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کیوں یا پبی ببلا خود گمراہ شبت جب موت آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز مقدر ہوتی ہے تو پہلی بات تو یہ کہ ڈاکٹر کا علم اللہ تعالیٰ سل فرما لیتے ہیں کیتنا بڑا اسپیشلسٹ ہو کیسے ہی طبیب حاضر ہو کھولی ہوئی بیماری اس کی سمجھ میں نہیں آتی ڈاکٹر فیم آپ سب کچھ وہ تو اللہ کے قبضے میں ہے تو اس کو بات سمجھ میں نہیں آتی بیماری ایک ہوتی ہے وہ کچھ اور سمجھ لیتا علاج نہیں ہو پاتا اور اگر بات اس کی سمجھ میں آ بھی گئی تو آن دبادر نوئی خود گمراہ شبید پھر وہ اونچی سے اونچی بہتر سے بہتر دبا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ دبا کو ریورس گیر لگا دیتے ہیں صحت دینے کی وجہ الٹا اور زیادہ بیماری پیدا کر بیماری کو بڑھا ہے آگے اس کی مثالیں بیان فرماتے ہیں سر کنگ بی سفر نمود از قدا سر بین سفرہ فزود رہ بادام خ خشکی نی نبود جب قزا آتی ہے تقدیر آتی ہے اللہ تعالی کے حکم سے ہر چیز الٹا کام کرنے لگتی ہے سرکا کاتو سفرا ہے سفرا بڑھ جائے تو سرکہ اس کو ختم کرتا ہے مگر جب اللہ تعالیٰ حکم دے دیں سرکے کو کہ ختم کرنے کی وجہ اور بڑھاؤ تو جتنا سرکہ پلائے جتنا پلائے وہ سفرہ ختم ہونے کی وجہ اور بڑھتا چلا جاتا راؤگن بادام خشکی کو زائل کرنے کے لیے ہوتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کبھی راؤگن بادام کو حکم کر دیتے ہیں کہ دیکھو اس مریض پر خشکی ختم کرنے کی بجائے یہ جتنا استعمال کرے جتنا استعمال کرے خشکی بڑھاتے چلے جاؤ وہ اور زیادہ خشکی بڑھتی ہے روغنی حلا قبض شد اطلاع رف اب آت شرا مدد شدھ ہم چنف حلیلا جس کو ہر بھی کہتے ہیں حلیلا کی خاصیت ہے کہ وہ قبض کشا ہے مگر اللہ تعالی حکم دے دیں حلیلہ تو ارے حلیلہ یہ بیمار جس کے لیے ڈاکٹر نے طبیب نے تجویز کیا ہے اس کا قبض توڑنے کی وجہ اور زیادہ قبض کرو تو اور زیادہ قبض کرتا ہے وہ تو اللہ حکم کے حکم کتابیں ہے آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے مگر جب اللہ چاہے پانی کو حکم دیتا ہے اللہ کے بجھانے کی بجائے پٹرول کا کام کرو جتن آگ پر پانی ڈالو پٹرول کی طرح آگ اور بڑھ کے وہ تو سب اس کے قبضے میں ہے آگے کیا فرمایا اے سبب سازیش من سود بس خیال بس سازیش میں حیران شدم ب سبب سوزیش سر گردان شدم اللہ کی سبب سازی میرے اللہ کی سبب سوزی سبب ساز بھی وہ سبب سوز بھی وہ سب کچھ وہی ہوا اس کی سبب سازی کو دیکھتے ہیں تو حیران ہیں اس کی سبب سوزی کو دیکھتے ہیں تو حیران ہیں امریکہ جیسے ایسے کھلی فضا وغیرہ میں ہم جاتے ہیں تو بیمار ہو جاتے ہیں اور جب کہیں جہاد پر جاتے ہیں تو تندرست ہو جاتے ہیں یہ میرے اللہ کے سبب سازی سبب سوجی دیکھیے یہ بات ہے آگے فرمایا کہ بچہ جب تک پاؤں وغیرہ نہیں ہلاتا پیفلتا پویاوتا ہوتا گیرا نہ بھول مر کے بیٹھ گیردنی بابا نہ بھول بچہ جب تک اپنے ہاتھ پاؤں نہیں ہلاتا تو اس کا بابا گردن پر اٹھائے اٹھائے اس کو پھرتا رہتا ہے بابا کی گردن پر سباہ رہتا ہے جہاں بچے نے اپنے ہاتھ پاؤں ہلائے تو وہ اتار کر نیچے چلو بے نیچے چلو اس مثال سے مقصد یہ ہے کہ جس نے اللہ کا پر اعتماد رکھا اللہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اللہ چلاتا رہتا ہے اور جس نے اللہ سے اعتماد ختم کر کے اپنے ہاتھ پاؤں پر اپنے اسبا پر جس نے نظر کی اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ چھوڑ دیتے پھر اس کی مدد نہیں ہوتی چل یہ بات تو کافی لمبی ہو گئی اس کا نام رکھے علاج یا عذاب پھر سمجھ لیں کہ میں علاج سے روکتا نہیں ہوں مگر اپنی مثالیں گھر والوں کی مثالیں اس لیے بتا دیں اور کچھ وضاحت اس لیے کر دی کہ وہ علاج کو علاج ہی سمجھیں عذاب نہ بنایا کریں دراصی تکلیف ہوئی تو کھاؤ پھلا گولی پھلاں گولی پھلا گولی بھاگو پلاں ڈاکٹر پاس فلان کے پاس فلاں کے پاس اللہ تعالی پر نادر رکھا کریں اعتدال سے علاج کریں اور سب سے پہلے سب سے پہلے جو کوئی تکلیف ہو سب سے پہلے استفاد کریں اللہ کو راضی کریں اس کے بعد دعا کریں دعائیں وہ نہیں کہ وہ دعا وہ دعا وہ سورہ وہ سورہ وہ, وہ نہیں سنت کے مطابق نمازوں کے بعد دعا کیا کریں یا اللہ میں مجبور ہوں میری یہ ضرورت ہے پوری کر دے ایسے دعائیں کیا کریں تیسرے دراجے میں دبا اور اس دبا میں وہ اعتدال کے ساتھ ہلکی پھلکی دعائیں کریں بہت اونچے اونچے ڈاکٹر نہ تلاش کیا کریں اللہ تعالیٰ ہاپ عطا فرما دیں ہاپ دلوں میں شوق عطا فرمائیں دراصل واپن سے ڈرنے لگے مسافر خان نے میں دل لگا لیا اس لیے زیادہ زیادہ یہی کوشش کہ واپن جانے کو دل چاہتا ہی نہیں ہے کوئی بچا لے کوئی بچا لے کوئی بچا لے ہائے کوئی بچا لے وطن جانے سے کوئی بچا لے بس بچائے گا کوئی بھی نہیں من <تصفيق> <تصفيق> ولطفت سیخی سیخبی کا یوم المصاحب خبردار اللہ تعالیٰ فرمائے خبردار جب روح آ کر کے اٹکی گلے میں حلق میں اور یقین ہونے لگا کہ اب جا رہے ہیں پکارو دنیا بھر کو پکارو کوئی ڈاکٹر کوئی اسپیشلسٹ کوئی ڈاکٹر کوئی بچائے کوئی بچائے کوئی لنگوٹیاں پڑھ کر کوئی آپ کو فلیتے پلیتے دے کر کوئی بچائے کوئی نہیں بچائے گا بچائے گا تو اللہ ہی بچائے گا اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور ایمان بحال کیئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے نوا اور نادر یا ہو جائے تو دنیا اور آخرت دونوں بن جائے پریشانیوں سے بچنے کا نسخہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کل وہ بتایا تھا جس کا حاصل یہ ہے کہ اول نمبر اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے بچانے کی کوشش دوسرے نمبر میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق دعا تیسرے نمبر میں تدبیر اور اعتماد اپنی تدبیر پر نہ ہو اعتماد اللہ تعالیٰ پر ہو یہ نسخہ بتایا تھا مگر آج کے مسلمان کا حال کیا ہے کہ کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کچھ پڑھنے کو بتا دیں کچھ پڑھنے کو بتا دیں کچھ پڑھنے کو بتا دیں اللہ کے بتائے ہوئے نسخے پر اعتماد نہیں حالانکہ پریشانی دینے والے بھی وہی ہٹانے والے بھی وہی پڑھنے کو بتا دیں کچھ پڑھنے کو ایک بہت مشہور دعا ہے جس کو حزبل البحر کہتے ہیں اس کا ثبوت کہیں شریعت میں نہیں مگر بہت مشہور ہے اکابر کا معمول رہی ہے بہت مشہور ہر قسم کی پریشانیوں کے لیے میں بھی اس کو کئی سال پڑھتا رہا ہوں اکابر سے چلی آ رہی تھی تو ہم نے بھی شروع کر دی پڑھتے رہے کتنے سال کچھ یاد نہیں کہ کتنے سال بہت سال پڑی بلا ناگا کبھی ناگا نہیں ہوتا تھا مگر جب اللہ کے دشمنوں نے صرف پاکستان ہی سے نہیں بلکہ ایران سے لے کر ہندوستان تک یورشیں شروع کر دیں اور مردودوں نے مختلف تنظیموں کے ذریعہ سے حملوں کی تیاریاں شروع کی اور ان حملوں کی سرپرستی وہاں کی حکومتوں نے کی ایسے جب انہوں نے منصوبے بنائے تو میں نے ایک بات سوچی میرے اللہ نے میرے دل میں ڈالی وہ یہ کہ اب بھی اگر میں فضبل باہر پڑھتا رہا تو کہیں کبھی یہ خیال ہو کہ مجھے فضبل باہر بچا رہی ہے اگرچہ اس دعا کا پڑھنا جائز تو ہے کوئی شرکیہ بات تو نہیں ہے مگر ایسے موقع پر وہ بتائی ہوئی تدبیر اللہ کی طرف سے نہیں ہے ایسے بزرگوں کا معمول چلا آیا ہے مجھے یہ خیال آیا کہ کہیں اگر میں نے یہ دعا جاری رکھی تو کبھی یہ خیال آتا رہے گا کہ یہ فیسبل باہر مجھے بچا رہی ہے اللہ کے دشمنوں سے میں نے اسی دن چھوڑ دی ایسی چھوڑی ایسی چھوڑی کہ مجھے اس کا کوئی ایک پورا جملہ شاید ایک بھی کہیں یاد نہیں رہا ہوگا کیا دعا تھی وہ یہی سوچا کہ ایسے موقع میں اللہ تعالی کا حکم کیا ہے بس اس پر عمل کرو اس کے مطابق اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے بچانے کی کوشش کرو دعائیں ان کا جو طریقہ اللہ تعالی نے بتایا ہے اس طریقے سے اللہ سے دعائیں مانگو یہ نہیں کہ فلاں دعا گنجل فلاں دعائیں جمیلہ اور فلاں سورا فلاں سورا فلاں آیت فلاں آیت ایسے نہیں اللہ کے سامنے ہیں اور اللہ کے سامنے درخواست پیش کرتے رہو اور تدبیر ایسے موقع پر اللہ کے دشمنوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالی نے فضبل باہر نہیں بتائی وہ تو پتا کہ ایس لو ایسا کن تفیم فیل تک مینو ایس لیتا ہوں فإذا سعدادوا فليكونوا من بغائكم بل تأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك بل يأخذوا حضرهم وأسلعتهم بدى الذين كافروا لو تأخلون عن أسلحتكم وأمثعتكم فيميلون فيميلون عليكم ميلة فاحدة اللہ نے یہ فرمایا کہ نماز کی حالت میں بھی اسلحہ مت چھوڑو اللہ کے دشمنوں کو ڈرانے کے لیے ان سے حفاظت کے لیے نماز کی حالت میں اسلحہ مت چھوڑو اسلحہ اٹھا کر نماز پڑھو صرف مشورہ نہیں یہ مؤقت حکم دے دیا کہ جب نماز پڑھ رہے ہیں تو اسلیہ ساتھ اٹھائے رکھو اس وقت میں بھی تو اللہ تعالی کی طرف سے تدبیر تو یہ ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں فزبل باہر نہیں پڑا کرتے تھے اسلحہ اٹھاتے تھے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا پر جو اولا اللہ کر دیا ان کی بدولت وہ اسلحہ کے ساتھ ہوا ہے فضبل باہر سے نہیں ہوا تو میں نے اس وقت سے فضب البر صرف ایسے نہیں کہ چھوڑ دی بالکل بھلا دی کچھ بھی یاد نہیں کہ اس میں کیا تھا یہ تو ہے میرا سلسلہ آگے چلیے گھر والوں کی بیماری کے بارے میں ان کو اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے وہ مجھے جب بتاتی ہیں تو سب سے پہلا جملہ بات سنتے فوراً سب سے پہلا جملہ یہ ہوتا ہے اللہ تعالی سیاحت تابربا لوگ تو سوچتے فورن سوچتے ہیں نا کس اسپتال میں بھاگیں کس ڈاکٹر سے بات کریں کہاں بھاگیں اور ہمارا پہلا جملہ بات سنتے ہی اللہ تعالی صحت عطا فرمائے یہ نمبر ایک دوسرے بات یہ کہ اگر کبھی کچھ یہ محسوس ہوا کہ کچھ ذرا سے زیادہ تکلیف ہے تو پھر کسی ہومیوپیتھک کی دوا کا نام لے دیتا ہوں کہ اس مارت کے لیے فلاں دوا ہومیوپیتھک کی وہ بہتر ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ دوائیں گھر میں رکھی ہوئی ہیں وہ خود اٹھا کر کھا لیں ایسے بھی نہیں کرتی اور مجھے کہہ دیں کہ آپ مجھے وہ دوا دے دیں یہ بھی نہیں کہتی اور میں خود اٹھا کر دے دوں یہ بھی نہیں کرتا تین, تین ہی تو سلسلے ہو سکتے تھے انہوں دوا کا نام تو بتا دیا اب وہ خود کھا لیں یا مجھے کہیں کہ کھلا دیں یا یہ کہ میں خود کھلا دوں تینوں کاموں میں سے ایک بھی نہیں ہوتا بس وہ کا نام بتا دیا بات آئی گئی ہوگی پیسہ ختم ہو میں خود اس لیے اٹھا کر نہیں دیتا کہ یہ خود کہیں کیا مجھے دعا دے دیں تو میں دے بھی دوں مانگتی, مانگتی, مانگتی ہی نہیں وہ اتنے تک بیماری ختم ہو جاتی اور کبھی کبھار اگر کچھ زیادہ تکلیف محسوس ہوئی تو میں بتاتا ہوں کہ اچھا فلان ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کریں گے ڈاکٹر کو بلانا یا جانا اس کا تو دور دور کا کوئی احتمال ہی نہیں ہے تصور تک نہیں مشورہ کریں گے فون پر مشورہ پہ تک ڈاکٹر سے مشورہ کر دیں گے تو وہ ابل ہم تو بالکل روک دیتی ہیں کہ نہیں, نہیں بالکل کسی ڈاکٹر کی دوا نہیں کھاؤں گی کبھی کبھار اگر خاموش رہیں تو پھر میں اس کا منتظر رہتا ہوں کہ اب وہ پھر خود کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ڈاکٹر کو فون کریں ذرا مشورہ کر لیں کہتی نہیں ہے بس وہ بھی خاموش ہے بھی خاموش تو ان کے علاج کی دوڑ یہاں تک ہے بے خوابی کی تکلیف اکثر ہو جاتی ہے گھر والوں کو رات کو نیند نہیں آتی اس کے لیے کبھی ہم یہ بتاتے ہیں کہ بادام بہت اچھے رہتے ہیں. بادام کھایا کریں وہ میں ان کی تالب کے بغیر بادام منگوا کر دے دیتا ہوں وہ کھاتی نہیں ہے پڑے رہتے ہیں اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ یہ بس یہ کام بھی مجھے کرنا پڑے گا وہ بادام بھی میں ہی کھا جاتا ہوں وہ نہیں کھا اور یہ کہ آپ کو بادام چبانے نہ پڑے تو اس کے لیے وہ سردائی بھی کہتے ہیں اور سندھی میں تھادل کہتے ہیں بادام اور اس کے چار دوسرے چار مغز اور وہ اور کچھ ایسی چیزیں ڈال کر ان کو پیس کر اس کا شربت بناتے ہیں وہ بنا بنایا سندھ کے اندرونی علاقوں سے بوتلیں آتی ہیں ان کو وہ سندھی زبان میں کہتے ہیں تھادل ان وہ مسکن دماغ ہیں، ٹھنڈی ہیں، مسکن ایسی بوتل وہ میں نے ان سے یہ کہا کہ بادام تو آپ کھاتی نہیں ہیں تو چلیے تھادل پی لے کچھ سکون ملے تو اس میں کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے وہ بوتل منگوا لیں تھادل کی ایک بوتل منگوا دی تو ان کو تاکید کرتا ہوں کہ روزانہ ایک بار تو ایک گلاس تو پی لیا کریں وہ بوکنگ فریج میں رکھی ہوئی ہے ان کو پتا ہی نہیں کہ کدھر ہے کدھر نہیں ہے ایک دو بار کبھی یاد بھی دلایا پھر سوچا کہ بار بار کیا یاد دلاؤں وہ کام بھی شاید مجھے کرنا پڑے گا تو یہ تو ان کے حالات ہیں الحمد للہ تعالیٰ کوئی دوا نہ کھاتے ہیں نہ مانگتے ہیں کبھی کبھی تکلیف ہوتی ہے تو بس اللہ تعالی سے مفتی عبد الرحیم صاحب کا قصہ بھی بتا دوں یہ ہر چیز تو ان کے سامنے نہیں آتی مگر جو ایسے کبھی کبھی بات کبھی پوچھنے سے سامنے آ جاتی یہ جب اپنے گھر والوں کو یہاں لائے تو بتا رہے تھے کہ ان کو کوئی زنانہ بیماری ہے اس کے لیے کہتے تھے کہ وہ جب بھی گھر میں ایسی بات ہوتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ شاء تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گی تو وہ علاج کروایا ہی نہیں ایک دو سال کے بعد میں نے کہیں پوچھا کہ نہیں بالکل ٹھیک ہے بغیر علاج کروائے ویسے ٹھیک ہو گئی اب چند روز کی بات ہے میں نے پوچھا شاید کوئی علاج وغیرہ کے سلسلے میں بات چلی کہ لو لوگ اس میں بہت قلب کرتے ہیں اللہ پر تبدل نہیں کرتے تو انہوں نے قصہ بتایا کہ میرے گھر والوں کو درد سر کی تکلیف ہو جاتی ہے انہوں نے بتایا کہ سر میں درد ہوتا ہے تو میں نے بتایا کہ مغز بادام منگوا دوں گا اور کی بھی چھوڑی ہے مغز بادام منگوا دوں گا اتنی بات مجھے بتائی آگے یہ کہ منگوا کر دیے یا نہیں دیے نے کھائے یا نہیں کھائے نہ انہوں نے بتایا نہ انہوں نے پوچھا تو ان کے ہاں بھی یہی حال ہے مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید اس دنیا میں ہم دو ہی ایسے ہیں ورنہ دوسرے تو جن کا بھی سلسلہ سنتے ہیں ارے بھاگو ارے بھاگو ارے علاج کے لیے بھاگو ارے الٹرا ساؤنڈ کروا ارے ایکس رے کروا ارے ڈیپ لگوا ڈیپ لگوا تو ایسے ایسی مصیبتیں فلاں اسپتال میں بھاگو فلاں اسپتال میں بھاگو تو اس لیے میں نے بتا دیا کہ ہم تو حمد اللہ تعالیٰ دونوں میں بھی اور گھر والے بھی اتنی طویل عمر تک ابھی تو اللہ تعالی نے زندہ بھی رکھا ہوا ہے اور صحت سے رکھا ہوا ہے وہ گھر کے کام کاج بھی خود کرتی ہیں کوئی اپنے رشتہ داروں میں سے کوئی خاتون اگر کہتی ہیں تو یہ کہتے ہیں نہیں ہم خود ہی کریں گھر والے اتنی زیادہ عمر میں اور اتنی کمزوری اور غوف میں اور عمر کے مطابق جو جسمانی وارض تکلیفیں ہوتی ہیں ان سب کے باوجود گھر میں کئی کئی مہمان آ جاتے ہیں تو ان کا کھانا خود ہی پکاتے ہیں مہمان خواتین میں سے اگر کوئی کہے کہ میں ذرا خدمت کر دوں تو وہ کسی کو کام نہیں کرنے دیتے خود ہی کرتے ہیں ایک دو ہفتوں سے مہمانوں کا بہت ہجوم رہا ہمارے گھر میں تقریباً ڈیڑھ دو ہفتے ایسے تو رہا ہی کہ چار پانچ چار پانچ چار پانچ مہمان گھر میں رہتے ہی رہتے تھے تین دن تو ایسے رہا کہ سات مہمان مسلسل تین دن اور یہ کھانے پکانے کے کام سارے خود ہی کرتے تھے ان سات مہمانوں میں دو خواتین بھی تھیں وہ کہتی تھیں ہم پکا دیتے ہیں مگر یہ مانتی نہیں کسی سے پکواتی نہیں ببارچی خانے میں جانے ہی نہیں دیتی بیٹھی رہو آرام سے تو آج ٹیلی فون پر ایک شخص نے کہا کہ سنا ہے کہ اتنے مہمان آپ کے پاس آ رہے ہیں میری اہلیہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں خدمت کے لیے آ جاؤں تو میں نے کہا کہ یہ گھر والوں سے پوچھ کر بتانے کی بات ہی نہیں ہے ان سے پوچھوں گا تو یہی جواب ملے گا کہ نہیں وہ اپنے گھر میں ہی رہے وہ کسی سے وہ آ بھی گئے تو ان کو بھی سنبھالنا پڑے گا ایک مہمان کا اور اضافہ ہو جائے گا بجائے فائدے کے الٹا نقصان ہوگا وہ آپ اپنی اہلیہ کو اپنے گھر میں رہیں ان حالات کے ساتھ ایک بات اور اس کی بھی بڑی اہمیت ہے اگر کسی کام کا کوئی وقت مہین کر دیا جائے ایک منٹ تک ایک منٹ تاخیر نہ ہو تو وہ کام تو کئی گنا سے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کتنا مشکل کام ہو مگر اس میں وقت کی زیادہ پابندی نہ ہو تو چلیے ایک ذہن آزاد رہتا ہے اور انسان کرتا رہتا ہے آہستہ آہستہ چلیے جب بھی ہو جائے اور اگر کام تو آسان سے آسان ہو مگر وقت کی پابندی ہو جائے کہ اس وقت یہ کام ضروری لازمن ہونا ہے ایک منٹ تاخیر نہ ہو تو, تو آسان کام بھی مشکل ہو جاتا ہے یہاں یہ ہے کہ میرے کھانے کے اوقات معین ہیں اوقات تو ہر چیز کے معین ہیں استنجا میں جانے کے بھی اوقات معین ہیں وضو کرنے کے اوقات معین ہیں نمازوں کے لیے تیاری کے اوقات معین ہیں ہر چیز کے اوقات معین ہیں سونے کے جاگنے کے ایک ایک چیز کے مگر جس کا تعلق گھر والوں کی محنت پر ہے وہ کھانے کی بات صبح میں ناشتہ نو بجے سے ایک منٹ بھی دیر نہ ہو دوپہر کے کھانے میں ساڑھے بارہ بجے سے ایک منٹ بھی دیر نہ ہو رات میں عشاء کی نماز سے ایک گھنٹہ پہلے کھانا تیار ہونا چاہیے ایک منٹ بھی دیر نہ ہو آپ جیسے سن رہے ہیں تو شاید سمجھتے ہوں گے کہ ہانا عامانا میری طرف سے کوئی حکم ہوتا ہے اور وہ مجبور ہو کر ایسا کرتے ہیں ایسی بات نہیں ہے میں اپنا نظم بتا رہا ہوں میرا یہ نظم ہے گھر والوں کو کہنا نہیں پڑتا کہ اس نظم کی رعایت رکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ خود بخود ہی میرے کہے بغیر بھی تاخیر نہیں ہوتی بالکل صوئی سہوئی اس وقت پر کھانا تیار ملتا ہے مجھے میں جب جاتا ہوں کھانا کھانے کے لیے کھانا کھانے باورچی خانے ہی میں جاتا ہوں تو سب کچھ پہلے سے تیار ہوتا ہے اس صورت میں اب دیکھیں کہ سات مہمانوں کا کھانا تیار کرنا ہے سات کا اور پھر یہ کہ وقت کی وہ اتنی پابندی کہ صبح نو سے دیر نہ ہو دوپہر میں ساڑھے بارہ سے ایک منٹ تاخیر نہ ہو رات میں جو بتا ہے اس سے تاخیر نہ ہو ذرا سوچیں کہ کتنا مشکل کام ہے وہ بحمد اللہ تعالی بہت مسرت سے کر رہے ہیں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی جب یہ سات مہمان آئے ہوئے تھے اور تین دن تک رہے تو وہ ان کا ناشتہ دینے کے لیے وہ تیار کر رہی تھیں میں بوارچی خانے میں پہنچا اپنا ناشتہ کرنے کے لیے تو بڑی خوشی سے کہنے لگی خوقیر کا ہوٹل ہے مکہ مکرمہ میں مسجد حرام کے بالکل قریب سامنے بابل ملک عبد العزیز کے سامنے ایک ہوٹل تھا کسی زمانے میں عبدالعزیز العزیز خقیر کا ہوٹل دنیا بھی لحاظ سے بہت اونچے طبقے کے لوگ اس میں خقیر کے ہوٹل میں ٹھہرا کرتے تھے کئی منزل بلند فجاج کو کھانا کھلانے میں بہت مشہور تھے بہت عمدہ قسم کا کھانا کھلاتے تھے مینا میں بھی ان کے محلات ہیں تو وہاں بھی فجاج کو اپنے محلات میں ہی ٹھہراتے ہیں تو ہم لوگ وہیں فقیر کے ہوٹل میں ٹھہرے تھے یہ جب ناشتہ تیار کر رہی تھی سات مہمانوں کا تو اس کے ساتھ ساتھ ہنس ہنس کہہ رہی تھی خقیر کا ہوٹل ہے بہت خوشی سے یعنی جیسے ہم وہاں دیکھتے تھے انڈے اور وہ طرح طرح کی چیزیں وہ مل, مل رہی ہیں مکھن اور انڈے اور کیا کیا تو یہاں میں جو تیار کر رہی ہوں تو ہیں مجھے وہ ہوٹل خقیر کا یاد آ گیا سات سات مہمان ان کا سنبھالنا تو مزید یہ کہ ان کو رات میں بے کا عارضہ بھی ہے جس شخص کو رات میں نیند نہ آئے اور دن میں مہمان نہ سونے دے ویسے عادت ہے کہ دن میں کچھ وقت آرام کر لیتے ہیں رات میں بے رہتی ہے رات میں ویسے بےخابی کا عارضہ دن میں مہمان نہ سونے دیں پھر کوئی ایک دن نہیں کئی کئی دن اس کا کیا حال ہوگا وہ تو دعائیں کرے گا یا اللہ مہمان جلدی سے چلے جائیں جلدی سے چلے جائیں مگر یہاں بھی الحمد تعالی یہ حال کے مہمان جانے لگے گھر میں سے بہت اصرار سے ان سے کہا کہ کم از کم میرے کہنے سے ایک دن تو اور ٹھہر جائیں ان کو ایک دن اور ٹھہرا یہ ہے صبر و شکر سات مہمانوں کے سے روزہ قافلے کو ستر سے اوپر عمر انتہائی کمزوری شب روز کی مسلسل بے خوابی اور دوسری کئی جسمانی تکلیفوں اور کام میں دوسرا کوئی بھی ہاتھ بٹانے والا نہ ہونے کے باوجود رار کر کے مزید ایک دن کے لیے روک لیا کبھی کبھار یہ عمر کے لحاظ سے کچھ کمزوری کا... کمزوری محسوس ہوتی ہے تو چلیے اس کا جواب بھی سن لیجیے میں جواب میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں ہے یہ بڑھا پر کمزوری تو ایک دو روز کی مہمان ہے ایک دو روز کی مہمانیں ختم ہو جائیں گی پھر انشا اللہ تعالی ان شا اللہ تعالیٰ جبانی ہی جوانی صحت ہی صحت پوچھ نہ پوچھ یہ مہمان ایک دو روز میں. جو جا کر کے نہ آئے وہ بڑھاپا دیکھا جو آ کر کے نہ جائے وہ جوانی دیکھی یہ جو بڑھاپا یہ جو جائے گا تو کبھی نہیں جائے گا یہ دوسروں کے لیے چھوڑ جائے گی آئندہ نسلوں کے لیے ہم جو جائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی تو جوانی اللہ تعالیٰ جو دیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ کی جوانی بس میں کہہ دیتا ہوں کوئی بات نہیں ہے ایک دو روز کی بات ہے ابھی گئے پہنچے بتن تو یہ کیا کمزوری اور کیا بڑا یہ جواب دیا کرتا ہوں اس پر ان کو بہت خوشی ہوتی ہے اور ہر مسلمان کو خوش ہونا چاہیے اگر واقعتاً مسلمان ہے تو اس کو تو موت کے تصور سے اور بن جانے کے شوق سے اس کو تو اتنی خوشی اور اتنی قوت اس میں آنا ضروری ہے کہ جیسے کئی ڈرپ لگ گئی دل کفس میں لگ چلا تھا پھر پریشان کر دیا ہم سفیر تم نے کیوں دکرے گلستان کر دیا توتا کہتا ہے کہ کفس میں رہتے رہتے رہتے رہتے ذرا مجاہدہ کرتے کرتے کچھ کچھ دل لگ چلا تھا دوسرے طوطے کہیں بولے تو ہم سفیر افاد کے ساتھ ہے دوسرے طوطوں کی آواز سنائی دی تو ان سے کہتا ہے کہ ارے اللہ کے بندوں تم نے کیوں گلستان کا ذکر کر دیا پھر مجھے پریشان کر دی ہم سفیر و تم نے کیوں ذکر گلستان کر دیا اللہ کے بندوں کا حال تو یہ ہونا چاہیے وہ ایک, ایک یہ کہہ دینا کہ یہ کمزوری تو ایک دو دن کی مہمان ہے ابھی گئی پہنچے بدل پھر دیکھیے اس پر کئی کئی ڈریپیں کوئی لگوا لے تو ان کی بنسبت اس میں زیادہ طاقت ہے یہ ڈریپ مسلمان نہیں لگواتے دوسری ڈریپیں اور لڑکیوں کا حال تو یہ ہے مجھے سب کے حال کا پتہ چلتا رہتا ہے اس لیے کہ بڑے فخر سے بتاتے ہیں ٹیلی فون پر بہت فخر سے دو ڈریپیں لگ گئی تین ڈریپ لگ گئی اچھی خاصی موٹی تازی جوان جوان لڑکیاں گھروں میں آرام سے بیٹھی ہوئی ہیں گھروں کا کام میں ایک تن کا نہیں توڑتی سارا دل سوتی خراٹ ہے بیٹھی رہتی ہیں موٹی ہو رہی ہیں موٹی پھر کہتے ہیں ڈاکٹر نے بتایا کہ زیادہ موٹی ہو گئی ہیں باہر ذرا تفریح کیا کرو تو میں کہتا ہوں ٹاپے کا یہ علاج نہیں ہے کہ باہر تفریح کرو چکی پیسا کرو گھر کے ضرورت سے آٹا زیادہ ہو جائے تو تاجبان کو دیا کرو مگر کہاں پیستے ہیں چکی اور دراصل ویسے کوئی بات ہوئی تو ڈریپ لگ گئی آج مجھے دو ڈریپیں لگی ان لوگوں کی ڈریپ تو یہ بے دین لوگوں کی ڈریپیں ایسے لگتی ہیں دیندار لوگوں کی ڈریپ کیسے لگتی ہے کوئی فکر نہ کیجیے ایک دو دن کی مہمانے مارے کمزوری پھر دیکھیے ہم سفیر ہو تم نے کیوں دکھ گلستان کر لیا اس زمانے کی عورتوں کو صرف پانچ کام ہیں میک اپ چیک اپ ساؤنڈ، ڈرپ اور سیرو تفریح اللہ تعالیٰ سب کو اپنی محبت کے ڈریپ لگا دیں محبت کے ڈریپ اللہ کے بندوں ہسپتالوں میں جتنے رقمیں برباد کر رہے ہو ڈریپوں پر جتنے پیسے غائب کر رہے ہو ڈاکٹروں حکیموں کے ہاں جتنے ذخیرے لٹا رہے ہو وہ اللہ کی راہ میں جہاد میں لگاؤ صحیح معنی میں اس کے صحیح مشرے پر لگاؤ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کیسی نازل ہوتی ہیں یہ بھی ایک ادا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا تو اس پیسے کو صاحب مسئرے پر نہیں لگاتے کچھ ہسپتالوں کی نظر کچھ ڈاکٹروں کی نظر کچھ ڈریپوں کی نظر لگاؤ ڈریپ پر ڈرپ ڈریپ, ڈریپ پر ڈریپ لگاؤ اللہ کی محبت کا ڈرپ لگا لیا کریں اور پیسے جتنے بھی ہیں وہ بھیجا کریں ادھر جہاد کے لیے بھیجا کریں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے یہ حالات بس بتا دیے کچھ تو عبرت ہو کہ دنیا میں ہم بھی تو اسی دنیا میں رہتے ہیں نا اسی دنیا میں اسے دوسری دنیا میں نہیں ہیں یہیں رہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا و کرم ہے اللہ تعالی جب تک حیات اللہ کی طرف سے مقدر ہے صحت عافیت اوت ہمت کے ساتھ آخر دم تک اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمات کے مفدہ بہتر طریقے سے انجام دینے کے اور زیادہ سے زیادہ انجام دینے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے ہے اور گھر والوں کو کہتا رہتا ہوں کہ ان سب خدمات میں آپ بھی شریک ہیں لوگ کہتے ہیں نا شریک زندگی شریک زندگی تو شریک زندگی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو کام شوہر کر رہا ہے بیوی بی اس میں معاون ہوتی ہے بلکہ لوگ تو شریک زندگی یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ملازمت کرے بیوی بھی کہیں بی ملازمت کرے کچھ ہم کمائے کچھ تم کماؤ دونوں گدے گدی کما کما کر بسو بناؤ ڈھیروں کے ڈھیر لگاؤ وہ تو اس معنی سے کہتے بیویوں بی کو کہتے ہیں. کماؤ کماؤ اور جو ذرا جن میں ذرا سی غیرت ہے تو وہ شریک زندگی یہ کہ ہم کمانے جاتے ہیں یہ پیچھے بچوں کو سنبھالنا کھانا تیار کرنا اور گھر کی حفاظت وغیرہ تو اس طریقے سے ہمارے کام میں یہ معاون ثابت ہوتی ہے اس لحاظ سے شریک زندگی تو جو شخص جو کام کرتا ہے اس کام میں اس کی بیوی معاون ہوتی ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے جو کام لے رہے ہیں تو اس معنی سے میں یہ ان سے کہتا ہوں کہ جتنی خدمتیں اللہ تعالیٰ لے رہے مع درب مومن ان سے کہتا رہے تو تم ایک ایک بات میں شریک ہو اللہ تعالیٰ شریک رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تو یہ بات بھی کبھی کبھی کہہ دیتا ہوں وہ خود ہی سمجھ رہی ہیں مگر پھر بھی ذرا اللہ تعالی کی طرف زیادہ توجہ رہے ان حالات سے کچھ سبق حاصل کریں میں نے بہتر سے بہتر آب و ہوا کا اپنے حق میں ناکام ہو جانا اس کے دو قصے بتائے تھے اب کچھ علاج کے سلسلے بھی کچھ مثالیں دو تین بتاتا ہوں ایک یہ کہ میاں والی میں ایک بہت مشہور طبیب تھے بہت مشہور خاص طور پر مویدے کے امراض میں تو بہت ہی مشہور تھے میاں والی ایک بار جانا ہوا تو ان سے ایسے وہ ملاقات ہوتی رہتی تھی تو خیال آ گیا کہ یہ بہت مشہور طبیب ہیں کچھ مویدے کی تھوڑی سی گرانی میں نے ان کو بتا دیا تو انہوں نے جو علاج کیا تو اس نے الٹا قصہ کر دیا فائدے کی بجائے الٹا نقصان حالانکہ بہت ہی مشہور خاص طور پر میدے کے بارے میں تو بہت ہی مشہور تھے دوسرا قصہ یہ ہے کہ یہاں کراچی میں ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں بینڈل اقوامی اسپیشلسٹ مشہور ہیں ڈاکٹر ایم رب کہتے ہیں ان کو بیرونی ممالک میں بین الاقوامی جو امتحانات ڈاکٹروں کے ہوتے ہیں یہ اس بورڈ کے یا تو ممبر ہیں یا ڈائریکٹر ہیں شاید ممبر ہیں اتنے مشہور ڈاکٹر وہاں میں ایسے خود اپنے علاج کے لیے نہیں پہنچا ایسی ہم آپ تو انشاءاللہ اللہ تعالی کبھی بھی نہیں کروں گا وہ ایک عزیز بیمار ہو گئے انہوں نے اصرار کیا کہ ہم اس ڈاکٹر کے پاس جائیں گے میں نے حت الامکان سمجھایا کہ ایسے اونچے اونچے علاجوں کو چھوڑو اللہ پر تبکل رکھو مگر وہ باز نہیں آئے ضرور جائیں گے اور مجھے کہ آپ بھی ساتھ چلیں میں نے سوچا جب آئے گئے ہیں تو چلیے میں بھی تھوڑا سا اپنا وہی کچھ معدے کی گرانی کا بتا دوں انہوں نے جو گولی دی تو اس کا قصہ باورش میں ہے ایک ہی وہ ایک ہی کھائی تو متلی اور قے کا سلسلہ جو شروع ہوا فائدے کی بجائے الٹا نقصان تیسرا قصہ مکہ مکرمہ میں پیش آیا وہ اگرچہ بہت بڑے ڈاکٹر تو نہیں تھے مگر وہاں یہ غالطی ہو گئی کہ بلا ضرورت میں نے ان کی گولی کھا لی معدے میں ذرا ذرا سی پیچش کا ذرا ذرا اثر اگر یہ خیال ہوا کہ دوسرے دن مدینہ منورہ کا سفر ہے اور یہ بڑی محبت سے کہہ رہے ہیں بہت محبت سے عاشقی ہو گئے کہ یہ گولی آپ کھائی لیں میں نے سوچا چلیے وہ لوگ وہاں جمع ہو جاتے ہیں الشا کی نماز کے بعد تو ان میں وہ بھی کہیں تھے مجھے معلوم نہیں تھا کہ کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے تو میں اپنی طرح تکلیف یہاں بیان ہی نہ کروں وہ کچھ تھوڑا سا بتا دیا تو انہوں نے کہا کہ یہ گولی تو آپ ضروری کھا لیں حالانکہ وہ تکلیف اتنی ہلکی تھی کہ وہ کوئٹہ سے شروع ہوئی اور کوئٹہ سے گئے ہم اٹھ مقام کشمیر اور راستہ اتنا اتنا کٹھن راستہ کہ وہاں سے مظفرآباد سے اٹھ مقام تک جاتے ہوئے پورا دن لگ گیا ایک تو یہ کہ پہاڑی راستہ تھا دوسرا یہ کہ روڈ بن رہا تھا نیچے اوپر دھکے لگ رہے ہیں اس طریقے سے پورا دن جانے میں اور پورا دن واپسی پر اور تھوڑی تھوڑی تکلیف وہ تھی تو اتنا کٹھن سفر تو کر لیا اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا کچھ بھی نہیں ہوا یہاں مکہ مکرم مکرمہ میں پہنچ کر وہی بات کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ایسی چیزیں پیدا فرما دیتے ہیں کہ دیکھو سب کچھ ہمارے قبضہ قدرت میں وہ غلطی ہو گئی میں نے ان کی وہ گولی کھا لی اس نے کیا کام کیا بھوک بند پیاس بھی بند اور مسلسل پے ردا کا ایک ذرہ بھی تین دن تک ایک ذرہ بھی پیٹ میں نہیں گیا خالی میدا ویسے کہہ آ رہی ہے پانی کا ایک قطرہ بھی اندر نہیں گیا تین دن اس طریقے سے گزارے پھر تین دن کے بعد اتنا ہوا کہ سیب کا جوس ایک گلاس گھونٹ گونٹ کر کے ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو گھنٹے کے بعد پوری رات میں ایک گلاس پیا وہ بھی ایک دم نہیں ایک دو گھونٹ پیے پھر رکھ دیا ایک دو گھنٹے کے بعد پھر ایک دو گھونٹ پیے پھر ایک دو گھنٹے کے بعد ایک دو پھر پیے ایسے پوری رات میں ایک گلاس اس طریقے سے وہ قصہ ہوا تو یہ بھی دیکھیے کہ ہے تو سب کچھ اللہ تعالی کی طرف سے یہ اسباق ہیں کہ کچھ ہوش سنبھالو ہم پر نالا رکھو آج کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی مردے کو بچانے کے لیے جو مرنے والا ہے اس کو بچانے کے لیے پورا زور لگا دو یہ لوگوں کا نظریہ ہے ساتھ ساتھ یہ لفظ تو کہہ دیتے ہیں کہ ہے تو اللہ کے اختیار میں مگر اپنا زور تو پورا ہی لگا دو یہ نظریہ غلط ہے اس لیے کہ شریعت کا خوب تو یہ ہے کہ ایجم الوف اقال ابھی بتو کروا ہر چیز میں اعتدال سے کام لو اعتدال سے یہ نہیں ہے کہ پورا ہی زور لگا دو جو انگلینڈ تک پہنچ سکتا ہے وہاں پہنچتے ہیں امریکہ تک پہنچ سکتا ہے وہاں پہنچتے ہیں بڑے سے بڑے ہسپتال تک پہنچ سکتے ہیں پہلے پورا ہی زور لگا دو یہ لفظ جو کہہ دیتے ہیں کہ ہے تو اللہ کے اختیار میں وہ مجبورا کہتے ہیں خوشی سے تھوڑے کہتے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ پورا زور لگانے والے بھی ماری رہے ہیں تو ایسے لیے تو کو کہنا ہی پڑتا ہے یا نہ اور باقی ان کا وہ یہ خیال غلط ہے کہ پورا زور لگا دو اعتدال سے رہنا چاہیے اب یہ مسئلہ بڑا مشکل ہے کہ اعتدال کس کو کہتے ہیں کوئی انگلینڈ پہنچ جائے امریکہ پہنچ جائے تو وہ بھی کہتا ہے کہ اعتدال سے کر رہا ہو یہ بات ذرا سمجھنے کی ہے دو تین قاعدے پہلے سمجھ لیں ایک تو یہ کہ ہسپتال میں ہرگز نہ جائیں اللہ تعالی ہسپتال سے ہر مسلمان کو بچائے دوسرے بات یہ کہ دوسرے شہر میں نہ جائیں نہ دوسرے شہر سے ڈاکٹر یا طبیب منگوائے نہ دوسرے شہر سے دباؤ منگوائے اپنے شہر ٹھیک ہے اس میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے بس وہی کریں تیسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر وہ تجویز کریں جو ایسے درمیانہ قسم کا ہو بہت اونچا تلاش نہ کریں اتنا دیکھ لیں کہ یہ جو لوگ اس کے پاس جاتے ہیں وہ مرنے والوں سے زندہ زیادہ رہ جاتے ہیں تو یہ تو پتہ چل ہی جائے گا لوگوں سے لوگ علاج کرواتے رہتے ہیں دو چار سے پوچھ لیا جائے کہ زیادہ مرتے ہیں یا زیادہ بچتے ہیں بس وہ آدھے سے زیادہ پھر جو کچھ مقدر ہوگا مرنا ہوگا مر جائیں گے زندہ رہنا ہوگا زندہ رہ جائیں گے کتاب وغیرہ جو عام معمول کے مطابق ہے ویسے ہی جاری رہے یہ جو نلکیاں ولکیاں لگا کر وہ کھا نہیں سکتا پی نہیں سکتا وہ راستے اللہ نے بند کر دیا وہ نلکیوں کے ذریعے سے جو دیتے ہیں ڈرپ لگا رکھا ہے ادھر سے نلکی ادھر سے نلکی ادھر سے نلکی مصنوعی طور پر غذا پہنچانے کی کوشش نہ کریں جب تک اللہ تعالی کی طرف سے مقدر ہے جو غذا کے راستے کھانے پینے کے بس وہی رہنے دے اس کو وہ اللہ نے بند کر دی پھر اس طریقے سے مر گیا تو وہ چال گیا ہاں ایک بات اولاج کے مصارف کو اپنی آمد کے نیچے رکھیں قرض لے کر لوگوں سے بھیک مانگ مانگ کر علاج نہ کروائیں بلکہ جتنی آمد ہے اس کے ماتاہت رکھیں یہ کتنے قاعدے ہو گئے چلیے جتنے قاعدے بتا دیے اس کے باوجود پھر بھی رہے گا کہ اب بھی یہ اعتدال ہے یا نہیں چاروں قواعد کی پابندی کرتے ہوئے پھر بھی ہر وقت لگے ہی رہے لگے رہیں تو اس کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا فرقانہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو تو اللہ تعالیٰ قوبت فیصلہ عطا فرما دیں گے نافرمانیوں سے توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ دل میں یہ بات ڈال دیں گے کہ اعتدال کیا ہے اور ساتھ ساتھ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو اعتدال کی دولت سے نوازا ہے ان کے احبال اور اقوال کو دیکھتے سنتے رہیں ان سے سبق حاصل کریں جیسے یہ کریں ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے یہ باتیں ہو گئیں اور آخری ایک بات یہ کہ سیب کے بارے میں پوری دنیا کا اجماع ہے وہ یونانی ہوں ایلوپیتھی ہوں یا یہ کہ ہومیوپیتھی پوری دنیا کا فیصلہ قدیم بھی جدید بھی سب کا فیصلہ وہ کیا فیصلہ ہے تو فحت لہ یہ تو رکل دکھ دور طوری نہارموں ایک سیب کھا لیا جائے ڈاکٹروں کے راستے بند یہ عربی میں بھی ہے انگریزی میں بھی ایسے ہی ہے پوری دنیا کا فیصلہ تو اگر آپ یہ سوچ گیا کریں تسکین کے لیے کہ سب سے بڑا, سب سے بڑا علاج تو میں کر رہا ہوں سب سے بڑا علاج پوری دنیا میں سب سے بڑا علاج نہار میں ایک سیب کھا لیا کریں تو پھر آگے سوچ لیا کریں کہ جو علاج پوری دنیا کے مسلمات میں سے سب سے بڑا ہے وہ تو کر رہا ہو پھر بھی اگر مرنا ہے تو وہ مرنا تو ہے ہی اب امریکہ چلے جائیں انگلینڈ چلے جائیں کہیں بھی چلے جائیں وہ تو اللہ کے قبضے میں سارے علاجوں سے بڑا علاج کر رہا ہوں وہ تو اہم رہے دیکھیے کیسا ہے دوسرا مقولہ مشہور ہے کہ ایک شخص سیب کھانے کے بعد مر گیا مرنا تو ہے ہی مر گیا لوگ کہنے لگے کئی کہ فہمت بفی اس کے پیٹ میں سیب ہے پھر کیسے مر گیا لوگ بہت تعجب کرنے لگے سیب اتنی بڑی دوا ہے کہ وہ کھانے کے بعد مر گیا تو لوگوں کو تعجب ہو رہا تھا کیسے مر گیا اس کے ساتھ ساتھ وہ مکہ مکرمہ کے ڈاکٹر نے جو مجھے وہ گولی دے دی تو میں نے اس پر ایک اور فٹ کر دیا جملہ ایسے ہی کئی فہل بفی بےپنی حبت دکھ دور میرے پیٹ میں ڈاکٹر کی گولی پھر بھی نہیں مرا اللہ کی قدرت دیکھو تو دونوں چیزیں آپس میں ملا لیں پیٹ میں سیب پھر بھی مر گیا یہ میری اللہ کی قدرت پیٹ میں ڈاکٹر کی گولی پھر بھی نہیں مرا یہ میری اللہ کی قدرت ڈاکٹر کی گولی تو مارنے کے لیے سیب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا بچانے کے لیے اور اگر چھوٹے موٹے علاج سے فائدہ ہو جائے تو دو رکعت شکرانے کے پڑیں اور بہت بڑے اہداج سے فائدہ ہو تو دو رکعتیں توبہ استغفار کی پڑیں چھوٹے علاج سے فائدہ نہیں ہوا بڑے اعداد سے فائدہ ہوا تو یہ اللہ تعالی کی طرف ایک عذاب ہے کہ آئندہ بھی خود بھی اور اپنے خاندان کو بھی دوسروں کو بھی بڑے بڑے اعدادوں کا مشورہ دیا کرو پہنچو فلاں ہسپتال میں پہنچو فلاں پہنچو فلاں یہ تو ایک کا دروازہ کھل گیا تابع کریں تاکہ آئندہ کے لیے چھوٹے علاج سے اللہ تعالیٰ فائدہ کر دیا کرے اور سب سے بڑی بات تو وہی ہے کہ استغفار اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ وہی رہے اور اگر چلے گئے تو وپن ہی جائیں گے اور کہاں جائیں گے مر گئے تو کیا ہوگا وطن ہی تو جائیں گے دراصل لوگوں کو وپن سے ہو گئی نفرت سفر سے ہو گئی محبت وپن سے ہو گئی نفرت اس لیے بس وہ سارے کہتے ہیں کہ سارا زور لگا لو اللہ تعالیٰ سب کو صحیح اعتدال آتا فرمائے شوق وطن آتا فرمائے عقل آتا فرمائے وفل میں ببارک وسلی میرے آبدی کے براسولی کے محمد صحابی